السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ امید ہے کہ آپ سب خیر و آفیت سے ہوں گے ماشاء اللہ سے کٹ کر تعلیم کے حصول کے اندر لگے ہوئے ہیں اللہ رب العزت آپ کے علم کے اندر، عمل کے علم اندر اندر برکت نصیب فرمائے آج بڑے اونچے اونچے الفاظ آپ کے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں مجھے اندازہ ہوا کہ اب بڑی کلاس کے اندر آ گئے ہیں اور یقیناً آپ حضرات اصطلاحات اور الفاظ سمجھ رہے ہوں گے اور ایک وہ وقت تھا کہ ایسے الفاظ ہمارے لیے ایک بالکل اجنبی سی چیز ہوتے تھے اور ہم پریشان ہو جاتے کہ یہ کیا ہے ما فوقلسباب ما قبل اور ما بعد اللہ اور تفسیر کے اندر آپ نے معجزہ اور جادو کے فرق میں بھی یہ لفظ سنا ہوگا کہ معجزہ اسباب ہوتا ہے اسباب سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا اور جادو اس کا کوئی نہ کوئی سبب ہوتا ہے اسباب بعض دفعہ نظر نہیں آتے خفیہ ہوتے ہیں مخفی ہوتے ہیں اور کبھی کبھی نظر بھی آ جاتے ہیں یا علم ان کے بارے میں حاصل ہو جاتا ہے پتہ چل جاتا ہے اس لیے وہ بھی کوئی ایک عجیب چیز نہیں رہتے ہیں مثال کے طور پر اب اللہ پر اپنے کمرے کے اندر اپنے گھر کے اندر میری آواز کو سن رہے ہیں اور اگر اسباب معلوم نہ ہوں تو یہ ایک بہت عجیب چیز تھی آپ حضرت جانتے ہوں گے ایسی چیز چیزیں ایجاد ہوئی مثال پر ریڈیو ایجاد ہوا اور اس شہر کے اندر اس گاؤں کے اندر اس بستی کے اندر کسی امیر شخص نے وہ ریڈیو خریدا چلایا تو پورا علاقہ ہے کہ یہ کیا ایک ڈبا سے ہے اور اس کے اندر سے آوازیں آ رہی ہے چونکہ اس سے کوئی چیز متصل نہیں لگی ہوئی نہیں کوئی سبب راستہ نہیں لیکن اب دیکھیے موبائل ہے ہمارے پاس لیکن ہمیں کبھی تعجب نہیں ہوا کیونکہ ہمیں معلوم ہو گیا کہ کچھ اسباب ہیں یہ اس کا کمال نہیں کچھ اسباب ہیں وہ ہمیں باز نظر آ جاتے ہیں اور باز جو ہے وہ نظر نہیں آ رہے لیکن ہمیں ان کا علم ہے کہ یہ ویوز ہیں یہ لہریں ہیں جن کی وجہ سے یہ آواز سے ہو کر ہم تک پہنچ رہی ہے تو اسباب سے تعلق ہے لیکن معجزہ اللہ عزت براہ راست بغیر کسی سبب کے اپنے نبی کو اپنے رسول کو عطا فرماتے ہیں بہرحال الحمدللہ علم کے اندر مختلف منازل کرتے ہوئے اللہ رب العزت کا کتنا احسان ہے کہ اس خالق نے ہمیں دین کا علم عطا فرمایا حقیقی علم عطا فرمایا وہ علم کے جو تاریکیوں سے نکالنے والا ہے جہالت اور گمراہی سے ہدایت کے راستوں پہ چلانے والا ہے ہوئے انسان کو منزل پر مقصود پہلے وہ علم کہ جس کے اوپر اللہ کی رضا مرتب ہوتی ہے اور علم کو سیکھنا بھی اللہ کی رضا کے لیے چاہیے علماء فرماتے ہیں کہ یہ نیت بھی نہ کرو کہ میں اس علم کو سیکھ کر دوسروں تک جاؤں گا بلکہ علم حاصل کرتے وقت صرف یہ نیت ہو کہ میں اللہ کی رضا کے لیے علم حاصل کر رہا ہوں اس سے مقصد صرف یہ ہے کہ میرا مجھ سے راضی ہو جائے اور جب آپ علم سیکھ لیں گے تو آگے پہنچانے کی ذمہ داری وہ تو خود بخود آپ کے اوپر آ جائے گی تو علم سے مقصود اور روزائے اللہ ہو اس وقت جو علم ہم پڑھیں گے یہ مقصود تو نہیں اللہ ہے سبب ہے لیکن مقصود تک پہنچنے کے لیے سبب ہے اصل میں تو مقصود قرآن پاک کا علم ہے, کا علم ہے اور یہ علم چونکہ ان تک پہنچنے کا ایک واسطہ اور ذریعہ ہے تو اس لیے اس پر بھی علم کا اطلاق کیا جاتا ہے اور ان کو علوم عالیہ کہتے ہیں واسطہ, سبب اور ان شاء اللہ جو ثواب جو اجر قرآن پاک اور حدیث پاک کے علم حاصل کرنے پڑھنے پڑھانے میں ہے وہی اجر و ثواب ان علوم کے حاصل کرنے پر بھی انشاءاللہ نصیب ہوگا ہمارے محترم فرمایا کرتے تھے کہ نورانی قاعدہ پڑھانے والا انے پاک پڑھانے والے سے اس کو زیادہ اثر ملتا ہے کیونکہ وہ بنیاد بن رہا ہے وہ اس کو اس قابل بنا رہا ہے کہ یہ آنے پاک کو پڑھ سکے تو بہرحال اس علم کو پڑھتے دل کے اندر کبھی یہ وہم گمان بھی نہ ہو کہ یہ کیا ہم پڑھ رہے ہیں ہم تو علم دین پڑھنا چاہتے ہیں اور یہ کن چیزوں میں لگا دیا گرامر میں لگا دیا صرف میں لگا دیا لگا دیا جی تو یہ انہیں کو حل کرنے کے لیے ہم پڑھ رہے ہیں ہماری استعداد اس قدر نہیں تھی کہ ہم براہ راست قرآن کو کھول کے اس کو سمجھ سکیں حدیث پاک کا مطلب مطالعہ کر سکیں بلکہ اگر ہولوں میں آلیا اور اگر ہم اپنے اساتذہ بغیر اگر ان علوم کو خود سمجھنے کی کوشش کریں گے تو یہ مشاہدہ اور تجربہ کی بات ہے کہ ایسا کرنے والے وہ اکثر بھٹک گئے اور بجائے اللہ کا قرب حاصل کرنے کے وہ اللہ سے دور ہوتے چلے گئے تو اس علم حاصل کرنا ہے سینہ بسینا استاد کے ذریعے سے اور پوچھ پوچھ کر اور الحمدللہ اس بات کے اوپر یقین ہو کہ یہ ہی آج فنون کے اوپر بھی علم کا لیبل لگا دیا جاتا ہے لیکن یاد رکھیے علم وہ ہے کہ جس سے نیت مقصود صرف اللہ کی رضا ہو چنانچہ آپ کو خود بخود پتہ چل جائے گا کہ دین کے علم کیا ہے چونکہ دین کا علم وہ ہے کہ جس سے مقصود صرف اللہ کی رضا ہی ہے اور پتہ بھی ہے آپ حالات و واقعات کو دیکھ بھی لیجئے کہ دنیا کی غرض سے دنیا کمانے کی غرض سے اس علم کو کوئی حاصل بھی نہیں کرتا اس کو پتا ہے کہ اس علم کو پڑھ کے بینک میں ملازمت نہیں ہوگی اچھی جگہ پہ ملازمت نہیں ملے گی لیکن پھر بھی اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں لگا ہوا ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے میرے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے راضی ہو جائے اس علم کو حاصل کر کے تو وہ اللہ کی مخلوق تک اور انسانیت تک اس کو پہنچانے کے اندر لگا ہوا ہے تو یہ کیا ہے یہ ہے علم اور اس کی برکت سے اللہ رب العزت دنیا سے بھی محروم نہیں فرماتے اللہ رب العزت دنیا بھی وسعت کے ساتھ اور کیا ہے فراوانی کے ساتھ نصیب فرمند اور انسان کی ضروریات پوری ہوتی ہے تو اس لیے اگر اللہ موقع دے تو اس علم کو اس دین کو پھیلانا ہے اس کی اشاعت کے اندر لگنا ہے اور عمل کے اندر لانا ہے اللہ رب العزت ہمیں استقامت نصیب فرمائے اور جو علم اب تک حاصل ہو چکا اس پر عمل کی توفیق اور آئندہ زیادہ سے زیادہ علم حاصل کرنے کی توفے پتہ فرمائے اور ہمارے علم کے اندر اضافہ جی بات چل رہی تھی معطلام کے قاعدوں کے بارے میں نمبر نو علم حصہ سوم چنانچہ ایک قاعدہ ہم پڑھ چکے دو اگر کسی کلمہ کے آخر میں واؤ ہو اور اس سے پہلے کسرا ہو تو اس واؤ کو یا سے بدل دیتے ہیں جیسے دوڑی وا سے دو اور اسی طرح اگر کسی کلمہ کے آخر میں واؤ ہو اور اس سے پہلے کسرا ہو تو اس واؤ کو یا سے بدل دیتے ہیں جیسے راضیوا سے رازیہ سے ر اس قانون کا نام میں نے بتلایا تھا دوڑیا امید ہے کہ بات کچھ نہ کچھ یاد آ رہی ہوگی کہ یہیں پہ ہم نے اس دن سبق تھا ڈادہ نمبر دو اس کائدے کا نام یدعآ کا قانون ہے قائدہ نمبر دو یودعہ کا قانون چنانچہ قاعدہ یہ ہے کہ جو واؤ کلمہ میں تیسری جگہ یا چوت, چوتھی جگہ یا اس سے یعنی اس سے بھی آگے ہو اور اس سے پہلے والی حرکت اس کے مخالف ہو تو واؤ کو یا سے بدل دیتے ہیں وہ کو کس سے بدل دیتے ہیں یا سے دیکھیے مثال کے طور پر دعوت ان د دعوتن دال عین وا اس کا مادہ ہے دعا کا مادہ دال عین اور پاؤ ہے چنچے مزار معلوم کا سیگا آئے گا اور مجہول کا یہ یدعو اصل میں کیا تھا یدعو تو اسی سے ہم مظہر مجہول بنائیں گے اور مظہر مجہول بنانے کا فائدہ آپ نے پڑا کہ علامت مظاہرے کو پیش دے دی جائے اور آخر سے پہلے والے حرف کو فتح دے دو تو یاد ابو سے کیا بن گیا یو آبو یو یاد سے اچھے ایک قاعدہ ہے اور وہ قاعدہ کہ واو کلمہ میں تیسری چوتھی جگہ یا اس سے زیادہ ہو اور اس سے پہلے حرف اس کی حرف کی حرکت اس کے مخالف ہو اب دیکھیے واؤ جو ہے وہ چاہتی ہے کہ مجھ سے پہلے والے حرف پیش ہو کیونکہ واؤ پیدا ہی زما سے ہوتی ہے حروف مدہ کی بحث میں آپ نے یہ بات پڑھی تو واؤ چاہتی ہے کہ مجھ سے پہلے والے حرف پر پیش ہو لیکن یہاں پہ پیش نہیں بلکہ زبر ہے کلمہ میں یہاں پہ چوتھی جگہ پر واقع ہے. تو اس لیے ہم اس واؤ کو کیا بدل دیں گے یا سے بدل دیں گے تو یب سے کیا ہو جائے گا یو آیو سے کیا ہو جائے گا یو اور ایک قاعدہ ہے جو ہم نے پڑھ لیا ہے اور وہ یہ ہے کہ واؤ اور یا متحرک ہوں اور ان سے پہلے والے حرف پر زبر ہو تو اس وا یا کو الف سے بدل دیتے ہیں قاولہ سے قالا با سے با تو یو سے کیا بن جائے گا یو يدعا. دبو سے کیا بن جائے گا يدعا. لیکن یہاں ایک بات اور بھی عرض کرتا چلوں کہ یہاں پہ آخر میں الف نہیں لکھا بلکہ الف کی بجائے یا کے اوپر ہی کیا ہے کھڑی زبر ڈال دی گئی ہے اور اس کو ہم پڑھ رہے ہیں تو پڑھنے میں دونوں ایک جیسے یودا یودا لیکن ایسا کیوں کیا ہے تو بتلانا چاہتے ہیں کہ یہ الف اصل میں نہیں بلکہ یہ الف کسی سے بدلا ہوا ہے ید آ کے آخر میں جو الف پڑھ رہے ہیں ید آ کے آخر میں جو الف پڑھ رہے ہیں یہ الف اصل میں نہیں بلکہ یہ الف کسی حرف سے بدلا ہوا ہے آپ سمجھ میں ایک اور مثال دیکھیے رضوان مستر ہے اس سے ماضی آتا ہے اب ماضی کا سوا کیا آئے گا راضی وا جی راضی وا اور آپ نے پہلا قانون پڑھا کہ واؤ کلمہ کے آخر میں ہو اور اس سے پہلے والی ہر حرکت اس کے مخالف ہو تو واؤ کو یا سے بدل دیتے ہیں تو راضی وا سے کیا ہو گیا رازی سمیا کی طرح فائلا سمیا رضیا اور مظاہرے اس کا آئے گا یر ضو مظاہرے کیا آئے گا یر ضو یرو جی یعلو یش کی بات سمجھ میں آ آپ حضرت کو فائلا فع... یعلو سنی یس معو رضیو یرزاو تو رز سے پہلے قانون کے مطابق کیا بن جائے گا رضی اور مظاہرے کیا آئے گا یرزو یس ما تو یہاں پہ یرزاو واؤ کلمہ میں تیسری جگہ سے زائد ہے لہذا واؤ کو کیا کریں گے یا سے بدل دیں گے یرزو سے کیا بن جائے گا یر ضو سے کیا بن جائے گا یرو اس دوسرے قانون کے مطابق اور پھر یرو سے کیا بن جائے گا اعلیٰ والے مطابق یارغ رضائیوں سے تو اس قانون کا نام ہے کا قانون کیا مطلب کہ واؤ کلمہ میں تیسری جگہ یا اس سے زائد ہو آسانی کے لیے آپ یہ یاد رکھیں کلمہ میں تیسری جگہ زائد مقام پر واقع ہو اور اس سے پہلے والے حرف کی حرکت اس کے مخالف ہو تو اس واؤ کو یا سے بدل دیتے ہیں اور پھر یہ یا ماقبل کے فتح جیسے الخ سے بدل جائے گا تو یو دئیو اور پھر اس سے یرزو سے یرزو اور پھر اس سے یرزا قاعدہ نمبر تین بہت آسان قاعدہ ہے اور وہ قاعدہ یہ ہے کہ حرف علت اگر کسی کلمہ کے آخر میں حرف علت ہو تو جزم کی صورت میں وہ حرف علت ہے مثال کے طور پر جن کا معنی ہے تیر اندازی کرنا میم یا اور اس کا باب آتا ہے زورابا چنانچے ماضی اور مزارے یوں ہوگا یا ماضی کا سیوا کیا آئے گا یا رامایا زوراب لیکن ہم اس کو یا نہیں پڑھیں گے بلکہ ہمیں اجازت نہیں دے رہے کہ ہم اس کو رما یا پڑھیں بلکہ ہم اس کو کیا پڑھیں گے اب ذرا ذرا بتلاتے بھی چلے تاکہ مجھے اندازہ ہو کہ اب تک میری آواز پہنچ رہی ہے تو ہم رما یا نہیں پڑھ سکتے اس کو بلکہ ہم اس کو کیا پڑھیں گے رما کون سے قائدے کے مطابق ذرا یہ بھی بتلا دیجئے رما کیوں پڑھیں ہما یا نہیں پڑھ سکتے کس قائدے کے مطابق جی بتلائیے ذرا یدھ آ کا قانون یدھ آ کا قانون یدھ کا قانون یہاں نہیں ہوگا بلکہ یہاں پہ جاری ہوگا با کا قانون یا متحرک مقبل مفتو ہے ٹھیک ہے جی بہرحال ہم اس کو رما پڑھیں گے اب اس سے مظاہرے کا سیوا کیا آئے گا یار میو می کیا ہوگا یار می یو. لیکن ایک قاعدہ ہے جس کی وجہ سے ہم یار می نہیں پڑھ سکتے بلکہ کیا پڑھیں گے یر می ان شاء اللہ آگے چم شاید پڑھیں گے تو یرمی می اتنا سمجھیے ہم اس کو کیا پڑھیں گے یرمی تو کیا بنا رما یرمی می زور یا باب ہے فعلا یا وزن ہے رمر می تالیل کے بعد رما یرمی بنا اصل میں تھا رما یا یرمی. اس وقت ہم بات کر رہے ہیں یر میک لیکن دیکھیے یہاں کلمہ کے آخر میں حرف علت یا ہے کلمہ کے آخر میں کیا ہے حرف علت یا ہے لیکن اگر کسی وجہ سے اس لفظ پر جزم آ جائے حرف جازم آ گیا اور اس کے آخر میں ہمیں جزم پڑھنا پڑی تو حرف علت یا ختم ہو جائے گا مثال کے طور پر شروع میں ہم نے لم لگایا اور آپ نے علم النحب کے اندر یہ بات پڑی کہ لم حروف جازمہ میں سے ہے کیا مطلب کہ کسی کلمہ کے شروع میں آ کر کسی کلمہ پر داخل ہو کر اس کے آخر میں جزم دیتا ہے پڑی ہے نا یہ بات نہو کے اندر تو لہذا یار می سے کیا بنا لم یار می دیکھیے یا بالکل ختم ہو گئی تو اس قاعدے کا نام یرمی والا قانون اور مطلب کیا ہے اس کا کہ اگر کسی کلمہ کے آخر میں حرف علت ہو تو جزم کی حالت میں گر جاتا ہے اسی طرح اگر کسی لفظ پر وقف کیا جائے تو وقف کے طریقوں میں آپ نے تجوید کے گھنٹے میں یہ بات پڑھی ہوگی کہ اس حرف کو بھی ساکن کر دیا جاتا ہے اس پر بھی جزم پڑتے ہیں تو لہٰذا اگر ہے ہی آخر میں حرف علت تو اس کو ہم حالت وقف میں بھی گرا دیں گے جی آئی آپ کی طرف جو قواعد ہم نے پڑھے ہیں ان کو ذرا کتاب میں بھی دیکھ لیں امید ہے کہ آپ سمجھ چکے ہوں گے معطل لام کے قاعدے نمبر نو اگر آپ حضرات نے کتاب نکال لی ہے تو شروع کریں جی دیکھیے قاعدہ نمبر ایک اس کا نام ہے دو کا قانون قاعدہ نمبر دو اس کا نام ہے یدعآ کا قانون قاعدہ نمبر تین اس کا نام ہے نم یرمی کا قانون آسانی کے لیے بتلا رہا ہوں تاکہ آئندہ اگر کوئی کہے کہ یہ قانون ہے تو آپ کو پتہ ہو کہ وہ اس جگہ ہم نے پڑھا ہے اور اس کا یہ مطلب ہے نمبر ایک جو واؤ کے آخر کلمہ میں ہو اور اس سے پہلے کسرا ہو وہ واؤ یا سے بدل جاتا ہے جیسے کے تھا اور راضیہ کے اصل میں راضی وا تھا نمبر دو جو واؤ کلمہ میں تیسری جگہ یا چوتھی جگہ یا اس سے زیادہ پر واقع ہو اور ما قبل کی حرکت اس کے مخالف ہو تو وہ واو یا ہو جاتا ہے اور یا کو بسبب فتح ما قبل یعنی ما قبل کے فتح کی وجہ سے ٹھیک ہے بسبب فتح ما قبل سے بدل دیتے ہیں یا کو علیخ سے بدل دیتے ہیں جیسے یو کے اصل میں یدھ آو تھا اور یرزا کے اصل میں یرزاو تھا نمبر 3 جو علف اور واو اور یا کے آخر میں ہو اور وقف اور جزم کی حالت میں وہ وقف اور جزم کی حالت میں گر جاتا ہے جیسے لم یخشا لم یرمی لم یدعو یہاں شین کے لم یخشا میں شین کے بعد یا تھا میں یا حضف ہو گیا اور یدعو آخر میں وہا تھا وہ گر گیا لہذا اصل میں لم یخشا لم یرمی اور لم یدعو تھا لم یخشا لم یرمی لم یدعو کہ اصل میں یخشا یرمی اور یدعو ان کے شروع میں جب لم لگایا جازمہ تو جزم کی بنا پر آخر سے حرفیلت حذف ہو گیا اسی کے ساتھ آج کا سبق اختتام کو پہنچا السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ